ذہانت ابو حمزہ البغی کی بیوی شاعرہ تھی جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ابو حمزہ البغی اس سے الگ ہو کر ساتھ والے گھر چلا گیا تو اس کی بیوی نے کہا مالی ابی حمزۃ اللہ یَ عطینہ فی البیت بی یلینا غبان اللہ نہ ردا البنین کفی عیدینہ و انما نہ خدما و نقل تم بھی تما قد ذرا ترجمہ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس نہیں آتا اور وہ ساتھ والے گھر جا بیٹھا ہے وہ ہمارے بیٹا نہ جننے پر ناراض ہے حالانکہ با خدا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم تو وہی کچھ لیتی ہیں جو ہمارے سپرد کیا جاتا ہے اور ہم تو اپنے کسانوں کی کھیتیاں ہیں وہی کچھ اگتا ہے جو ہم میں بویا جاتا ہے تو یہ اشعار سن کر اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے بیوی سے صلاح کر لی